بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شتان خیال کی پیسے لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی انکھیں کھل جاتی ہے